أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على من إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين قرآن کریم کے اندر جو سورت کا نمبر ہے وہ 27 یعنی ستائیسویں نمبر کی صورت ہے یہ اور اسی صورت سے ترتیب کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 76 77 78 79 ایٹی اور ایٹی ون یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آیت نمبر ستر پر 6 سے لے کر کے آیت نمبر اسی پر ایک تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ صورت کریمہ جو ہے یہ مکی ہے اور مکی صورتوں میں بھی اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مکہ کے جو مشرقین ہیں ان کو مخاطب کیا ہے اور دلیلوں کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی ذات گرامی بر حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے ہیں یہ شریعت حق شریعت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر بھی مثال سے دین متین یعنی اسلام کی اس قرآن کی حقانیت کو اور سچائی کو بیان فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ اس کے علاوہ جو جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کے علاوہ جتنی بھی رستے ہیں جتنی بھی فکریں ہیں یہ سب مختلف ہیں اور ان کا جو انجام ہے وہ اچھائی اور سچائی نہیں ہے بلکہ قرآن کے اوپر جو انسان عمل کرے گا اور قرآن کے اوپر جو ایمان لائے گا دراصل وہی راہ راست پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان <سؤال> نہاد قرآن یقو اعلیٰ بنی اسرائیل اکثر اللہ اختلف ہوں یہ جو قرآن ہے یہ جو قرآن ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی طورت اور انجیل جو موسا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے وہ لوگ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ لوگ ہیں ان بنی اسرائیلیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور بنی اسرائیل جو ہے وہ صرف عقیدے میں اختلاف نہیں کرتے بلکہ احکام میں بھی اختلاف کرتے ہیں عقیدے میں ان کا اختلاف یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو یہودی ہیں ان کا ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت نہیں ہوگی یعنی ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور بعض لوگوں کا ایمان آخرت کے اوپر ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے فیر بدل کر دیا ہے کیسے پیر بدل کیا ہے ان میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو صرف چند دن جہنم میں جلیں گے اور پھر جہنم سے چھوٹ جائیں گے اور جہنم میں کتنے دن جلیں گے جتنے دن ہم لوگوں نے گائے کے بچے یعنی بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن ہم لوگ جہنم میں جلیں گے اور پھر وہاں سے نکل جائیں گے اور بعض بنی اسرائیلیوں کا عقیدہ یعنی یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و کے چہیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ جہنم میں جلنے والے نہیں ہیں ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھو ڈالا ہے اسی طرح سے جو عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ان کا بھی عقیدے کے اندر اختلاف ہے اور کیسا اختلاف ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسا علیہ السلام جو یہ اللہ کے بیٹے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسا علیہ السلام بھی بالکل ویسے ہی قدیم ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو پورے اختیارات دے دیے ہیں اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین مل کر کے ایک اللہ ہے ایک اللہ دوسرا مریم اور تیسرا عیسیٰ یعنی تین میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جو سارے اختلافات ہیں یہ عقیدہ کے اختلافات اس کے علاوہ انہوں نے احکام میں بھی اختلاف کیا جس کی بہت لمبی چوری لسٹ ہے قرآن میں بار بار انہوں نے اپنے جو ہے احکام میں اختلاف کیا یعنی اللہ نے جو ان کے اوپر کتاب نازل کی توریت نازل کی انجیل نازل کی اس کے جو الفاظ اس کو بدل دیا مانا کچھ اور ہونا چاہیے معنی اور کچھ اور سمجھ لیا لفظ کے اندر بھی اختلاف کیا معنی کے اندر بھی اختلاف کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن نے ان کے سامنے ان تمام باتوں کو کھول کر کے رکھ دیا جہاں پر انہوں نے اختلاف کیا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا اور جو صحیح اور سیدھا رستہ ہے قرآن نے اس کو بھی بتا دیا اس آئےت کریمہ کو یہاں پر پیش کرنے کا مقصد رب العالمین کا یہ ہے کہ مکہ والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہیں قرآن ان اختلاف کو بھی واضح کر رہا ہے اور جو صحیح رستہ ہے اس کو بھی قرآن بتا رہا ہے مکہ والوں کے لیے لازم ہے کہ اس اختلاف میں قرآن کو اپنا فیصل اور جسٹس اور قرآن جو رسا بتاتا ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وہ ان نہ لہودوں رحمت اللم جہاں یہ قرآن بنی اسرائیلیوں کے سامنے ان کے اختلافات کو بتاتا ہے اور سیدھے رستے کی رہنمائی بھی کرتا ہے وہی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسایت کریمہ کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور مکہ والوں کے بعد قیامت تک کے آنے والے نثر انسانی کو جو قرآن سے اختلاف کرتے ہیں ان کو یہ پیغام دے رہا ہے میسج دے رہا ہے کہ قرآن سے جو تم اختلاف کرتے ہو اس اختلاف میں قرآن تم کو سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے اگر تم اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کو پالو گے اور ہدایت کے منزل پر چلنے لگو گے تو اللہ تبارک وطالعہ ایسی رحمت نازل کرے گا ایسی برکت نازل کرے گا اور اس انداز میں کرے گا کہ یہ مکہ والے اور قریشی اور کوئی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ رب کی رحمت کس قدر ہے اور ایسا ہوا بھی وہی مکہ والے جن کے درمیان یہ قرآن نازل ہوا ان میں سے جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنایا جو کل تک جاہل تھے جو کل تک بدو تھے جو کل تک تہذیب و تمدن سے بالکل بالکل بالکل نہ آچنا تھے جب اس قرآن پہ عمل کیا اور اس قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنایا پورے پوری دنیا کے لیڈر بن گئے پوری دنیا کے رہنما بن گئے تہذیب و تمدن کے استاد بن گئے اور اس زمین کے اکثر حصے کے اوپر ان کی فرما و روائی اور ان کی حکومت ہو گئی اللہ نے فرمایا ہوا ان لہ دوں رحمت المن <لِّلْمُمِنِين> یہ قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم لوگ ہدایت اور رحمت سے جو دور ہیں اس کی وجہ بس یہ کہ ہم لوگ بس نام کے مسلمان ہیں قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر بالکل دستور نہیں رکھتا ہے ہماری زندگی کے اندر دستور ہماری سوچ ہے ہمارا خیال ہے ہمارے مفاد ہیں ہمارے ٹارگٹ ہیں ہمارے مقاصد ہیں بس یہ ہماری زندگی کے دستور ہیں اگر یہ قرآن ہمارا دستور ہو جائے ہمارا ٹارگٹ ہو جائے تو جس طرح سے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج بھی ہم زمانے میں معزز ہو سکتے ہیں مسلمہ ہو کر شرط یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو اپنا ہدایت کا جو ہے رہنما بنانا پڑے گا اپنا دستور بنانا پڑے گا اپنا ٹارگٹ بنانا پڑے گا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کریم کو فیصل تسلیم کرنا پڑے گا جج تسلیم کرنا پڑے گا آگے اللہ تبارک و تعالی مزید فرما رہا ہے کہ ان ربک کا یکز بئی نہ ہوں گے مکہ والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہیں مسلمانوں سے اختلاف کر رہے ہیں اور اس قرآن کریم سے اختلاف کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور بہت جلد فیصلہ کر دیا اللہ تبارک تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام نامی اس میں گلامی پوری دنیا کے اندر بلند ہو گیا آپ کا اسلام پوری دنیا کے اوپر چھا گیا اس کے مقابلے میں مکہ والوں کا نام و نشان مٹ گیا جو مشرکین تھے جو قریش تھے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آج اسلام کو ساری دنیا جانتی ہے قریش اور مشرکین مکہ ان کو کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ اللہ اپنے حکم کے ذریعے سے ان کے درمیان بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ جو فیصلہ نافذ کرے گا اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ زبردست ہے۔ وہ زبردست ہے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا کسی کے کچھ چاہنے سے اس اسرو زمین پر کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے رب جو چاہے گا بس وہی ہوگا رب کے اگینسٹ میں کسی کا کوئی قول ہو کسی کا کوئی فیل ہو کسی کی کوئی چال ہو چل نہیں سکتی ہے وہ عزیز ہے وہ زبردست ہے اور پھر وہ علیم بھی ہے یعنی ہر چیز جانتا ہے جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ کرے گا اس میں غلطی کا انکانی ہو سکتا رب غلطی کرے ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اور بہت نقطے کی باتیں ہیں جو اگرچہ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن یہ قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کے لیے یہ سارے کے سارے جملے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں یہ مشعل راہ ہے اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے فتوک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہت بڑی بات ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں بہت بڑی بات ہے آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ ان باتوں کا بالکل تأثر نہ لیجئے کیوں کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے آپ اپنے رب پہ بھروسہ کیجئے آپ کا رب بر وقت آپ کی مدد کرے گا بر وقت دشمنوں کے چال کو ناکام کرے گا ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے گا اور بر وقت اللہ تبارک آپ کی مدد کر کے آپ کو اور آپ کے دین کو سر بلند کر دے گا اللہ فرماتے ہیں فتبکل اللہ. آپ اللہ پر بھروسہ انکا ان الحق المبین آپ بالکل واضح اور سری حق پر ہے اور جو حق پر ہوگا رب العالمین ہر حال میں اس کا ساتھ دے گا حق پر چلنے والوں کا رب ہر حال میں ساتھ دیتا ہے اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء اذا والله جو دل کے مردے ہو چکے ہیں اپ ان کو نہیں سنا سکتے سنے گا تو وہ جو دل کا زندہ ہوگا جن کا دل قران کریم سے لگا ہو رب کے فرمان سے لگا ہو دین اسلام سے لگا ہو سنے گا وہ دوسرا نہیں سن سکتا ہے ان کے سامنے آپ بول بول کر کے تھک جائیں گے وہ سننے والے نہیں ہیں انک لا تسمع الموتى آپ دل کے مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور جو آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ بول کے پکاریں گے وہ آپ پیٹ پھیڑ کر کے بھاگے گا آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور آگے مزید فرمایا اندھوں کو آپ ان کی گمراہی سے بچا کر کے باہر پر نہیں لا سکتے کیونکہ دل کا اندھا ہے کان کا دل کا بہرا ہے کان سے تو سنتا ہے آنکھ سے تو دیکھتا ہے لیکن اس کا دل اندھا اور بہرا دونوں ہو چکا ہے جس کا دل اندھا اور بہرا دونوں ہو چکا ہو نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے نہ سامنے کھڑ کر کے دیکھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان کی آنکھیں آندھی نہیں ہے بلکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے جو دل سینوں کے اندر ہے ان کے سامنے آپ کیا بھی بول دیں کیا بھی دلیل پیش کو واضح کر لیکن ان کی کیندھی ہو چکی ہیں ان کا دل بہرا ہو چکا ہے وہ کبھی بھی نہیں سن سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا وما انت عن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گمراہیوں سے بچا کر آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے آپ کی بات تو وہی وہ آپ کی بات تو صرف وہی سنیں گے جو دل کی آنکھوں سے آپ کی بات کو دیکھے جو دل کی آنکھوں سے آپ کی بات کو سنے جو دل سے آپ کی بات کے اوپر غور کرے بس وہی آپ کی بات سن سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہی آپ کی بات کو سن سکتے ہیں جو فرما بردار ہیں وہی آپ کی بات کو سن سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں سن سکتے اس سے پتا چلا کہ آنکھوں کا اندھا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے دل کا اندھا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے کانوں کا بہرا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے دل کا بہرا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی مہر بن جائے یہ قرآن وہ چیز ہے جو دلوں کے زم کو دور کرتا ہے دلوں کے اوپر پڑے ہوئے تعلق کو کھولتا ہے انسان کو ہدایت کی روشنی میں تمام گمراہیوں کو ہٹا کر کے رکھ دیتا ہے لہٰذا اس قرآن سے جڑنا اور اس کی باتوں کو سن, پر سن کر اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنا اور عملی زندگی میں اس کو لانا دراصل انسان کے ہدایت کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کرام کے عصر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک ملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین مالین اللہ مبین